السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وعليك يوم الدين وأشهد الله إله إلا لا وحده لا شريك لا وأشهد أن محمد عبده ورسوله سلوات الله وسلام عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهذه واستنى بسنته يلي يوم الدين وبعض معزز ومكرم شام عینا شام عطف ناظرین و مشاہدین اللہ کے فضل و کرم سے داوا سینٹر کے چھتیسویں دور المیا کا آغاز کل سے ہوا ہے کل حضرت مہدی علیہ السلام اور عیشا علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اور سلب صاحب کے اخوال کی روشنی میں بہت کچھ جانا اور بہت کچھ پڑھا ان دونوں کی علامتیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی گئیں آج دجال جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے اور سب سے پہلی نشانی ہے دجال قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے اس کے تعلق سے اللہ کےسور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حادیث ہیں قرآن کریم میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور یہ ان تین نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس کے آ جانے کے بعد پھر توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا تو اس طریقے سے اس کا بھی ذکر گویا کہ قرآن کریم کے اندر کر دیا گیا ہے کیونکہ ہماربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اساعد کی تفسیر میں جو تین بڑی نشانیاں بیان کی ان میں سے دتجال کا بھی آپ نے ذکر کیا تو دتجال ایک حقیقت ہے انسانوں ہی میں سے ہے وہ اور وہ قیامت سے پہلے دنیا کے اندر خروج آئے گا نکلے گا اس کے تعلق سے متواتر حدیثیں ہیں اور اس پر علماء کا صحابہ تعبین طب تعبین اور پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے لہٰذا اس کا انکار کرنا جہاں و حدیث کا انکار ہے وہیں اجماء کا بھی انکار ہے اور اجماع بہت بڑی دلیل ہوتی ہے اجماع بہت بڑی دلیل ہوتی ہے لہذا اس کا انکار کرنا اجماع کا بھی انکار ہے دجال کی نشانیاں کیا ہیں اس کی علامات کیا ہیں آج سے ان ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ اس دعا ہے کہ اللہ حرب العالمین ہمیں دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے ہمیں توحید اور سنت پر سلب صالین کے عقید اور منحص پر قائم رکھے اور ہر طرح کے فتنوں اور پریشانیوں اور بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور علم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی جو کچھ ہم سیکھیں ان پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عام فرمائیں عامر ارب العالمی جراکم اللہ خیر میں بڑے ادب احترام کے ساتھ اپنے معذد مکرم مہمان شیخ ڈاکٹر ضیاء الحکم حمید اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے موضوع کی ہم لوگوں کے سامنے وضاحت فرمائیں اور ہمارے جو سامعین ہیں اور ناظرین ہیں تاکہ ان کے علم میں اس کے متعلق اضافہ ہو اور انہیں صلب صالحین کا منحج کا علم ہو اس عظیم اور بڑے مسئلے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ شیخ علم میں برکتہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو پردین کا حاصل کرنے اور اس کے بعد عمل کرنے اور صبر کے ساتھ حکمت کے ساتھ اس کو لوگوں تک پہنچانے اور جو کچھ پہنچانے میں پریشانی آئیں ان پریشانیوں اور تکلیفوں پر صبر کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے آمین قب اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها محترم وہ معزز سامعین نے کرام و معزز سامعات و خواتین حضرات اور مشاہدین و مشاہدات جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس دورے کا عنوان حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور حضرت اسلام کا نصول اور دجال کا خروج ہے تو ہم لوگوں نے گزشتہ کل کی نشستوں میں حضرت مہدی علیہ السلام کے تعلق سے اور حضرت علیہ السلام کے نزول کے تعلق سے کتاب و سنت کی دلائل کی روشنی میں اور اسلاف امت کے اقوال کی روشنی میں جو ہمارا عقیدہ اور منحج ہونا چاہیے وہ ہم لوگوں نے پڑھا آج کے اس درس میں یا آج کی نشستوں میں اس دورے کے عنوان کی جو آخری شخ ہے دجال کا ظہور اس تعلق سے کتاب و سنت میں کیا رہنمائیاں ہیں کیا ہدایات ہیں اور دجال کا ظہور یہ کتنا بڑا فتنہ ہے اور قرب قیامت کی علامتوں میں سے جو ایک بہت بڑی علامت ہے اس کے تعلق سے ہمارے علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا ہے اس تعلق سے انشاءاللہ آج ہم لوگ پڑھیں گے اس کے لیے ہم نے شیخ اقبال کی لانی حفظ رحم اللہ کی کتاب علامات قیامت سے منتخب ابواپ کو انتخاب کیا ہے تو اس کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو پڑھیں گے تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ دجال یہ دجل سے ہے دجل کا معنی جھوٹ فراڈ کل تو دجال کو دجال اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑا بکار جھوٹا فراڈی اور حق کو لپیٹ کر پیش کرنے والا حق کو باطل کے ساتھ ملا کر پیش کرنے والا ہوگا اسی طرح وہ تمبی ملما سازی کے ساتھ پیش کرے گا جس کی وجہ سے لوگ اس کے باطل کو قبول کر لیں گے اسی لیے اسے دجال کہا جاتا ہے اسی طرح اس کو مسیح دجال کہا جاتا ہے مسیح کیوں کہا جاتا ہے اس کے دو اسباب ہیں پہلا سبب یہ ہے کہ وہ ممسوح لائن ہوگا یعنی اس کی ایک آنکھ کی روشنی نہیں رہے گی اس پر ہاتھ پھیر دیا جائے گا یعنی اس کی روشنی ختم کر دی جائے گی اس کے دائیں آنکھ کی روشنی ختم کر دی جائے گی اسی لیے اسے مسیح کہا جاتا ہے اور دوسرا اس کا سبب یہ ہے یا وجہ تسمیا ہے کہ وہ پوری دنیا کی سیر کرے گا پوری دنیا بڑی تیزی سے گھومے گا اسی لیے اسے مسیح کہا جاتا ہے کہ مسفل اردا کل سوائے مکہ اور مدینہ اور بعض روایتوں کے مطابق بیت المقدس میں داخل نہیں ہو پائے گا باقی پوری دنیا کا وہ سیر کرے گا اسی لیے اسے مسیح کہا جاتا ہے مسیح الدار دجال کا دجال ایک حقیقی چیز ہے اور یہ آخری زمانے میں اس کا ضرور ہوگا یہ کوئی خیالی چیز نہیں کوئی مجازی چیز نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جو حقیقی شکل میں بنی و انسان میں سے بنی آدم میں سے ہوگا اور یہ جس طریقے سے اس کی صفات کا ذکر کتاب و سنت میں آیا یا اللہ کے اللہ علیہ وسلم نے اپنی حادیث میں بیان کیا ہے اسی صفات کے ساتھ وہ انسان میں سے ہوگا ایسا نہیں کہ دجال کے بارے میں جو صفات قرآن حادیث کے اندر جن صفات کا تذکرہ ہے وہ مجازی صفات ہیں اور اس سے کوئی شخص مراد نہیں بلکہ وہ ایک شخص ہوگا اور وہ بنی آدم میں سے ہوگا اسی طریقے سے اس کی جو علامتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ ان کی آخ ابرے ہوئے انگور کے دانے کی طرح ہوں گے ان کی آنکھیں ابری ابھرے ہوئے انگور کے دانے کی طرح ہوں گی اسی طرح وہ اس زمین میں چالیس دین تک رہے گا وہ چالیس دن تک جال کی شفت کے ساتھ رہے گا اس میں سے جو پہلا دن ہے وہ ایک سال کے برابر ہوگا اللہ رب اللہ عالمین اس دن کو اس صدر لمبا کر دے گا سورج کے کلو کو اتنی تاخیر اے اے غروب کی تاخیر کر دے گا کہ وہ ایک دن ایک سال کا ہوگا اسی طرح دوسرا جو دن ہوگا وہ ایک مہینے کا ہوگا تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور اس کے بعد جو باقی ایام ہیں وہ انہیں جیسے ایام کی طرح ہوں گے تو یہ دجال جو ہوگا وہ بڑا جھوٹا اور مکار انسان ہوگا اور بہت بڑا کافر یعنی کفر کے آخری درجے پر ہوگا وہ ربوبیت کا دعوی کرے گا اس کی دونوں آنکھوں کے اوپر لفظ کافر کاف فا, کاف علی فا کافر لکھا ہوگا جس کو ہر, ہر شخص پڑھ سکتا ہر مومن پڑھ لے گا چاہے وہ پڑھا لکھا ہوگا یا ان پڑھ ہوگا لیکن اس لفظ کو وہ پڑھ لے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر اسے لطف کے دروازے کے پاس اس کا قتل کریں گے اللہ رب العالمین اس کو بہت بڑا فتنہ بنائے گا اس کے پاس اتنی طاقت دے گا کہ جب وہ آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہے گا کہ بارش برسا تو آسمان بارش برسانا شروع کر دے گا جب وہ کسی کی طرف اشارہ کر کے کہے گا کہ تم اناج اگا گلے اگاؤ تو وہ کھیتیاں جو ہے گلے اور اناج اگانا شروع کر دیں گے تو یہ جو طاقت اس کے پاس ہوگی یہ اللہ رب العالمین کی قدرت اور مشیت سے ہوگی اس کے پاس اپنی طاقت نہیں ہوگی یہ اللہ رب العالمین اس کو بطور فتنہ یہ طاقت اور قوت عطا کرے گا تو اس کی وجہ سے وہ خود کو رب بنا کر پیش کرے گا خود کو رب ہونے کا دعویٰ کرے گا جبکہ اگر وہ رب ہوتا تو اس کی پشانی پر جو کافر لکھا ہوگا اس کو وہ مٹا دیتا لیکن اس کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہوگی کہ اپنی پشانی پر لکھا ہوا لفظ کافر کو مٹا سکے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رب نہیں ہو سکتا اس وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے لیکن جو بھی طاقت اس کے پاس ہوگی یہ اللہ رب العالمین اپنی حکمت اور مسئنت سے اس کو دے گا اسی طرح اگر وہ کس قدر میں نے اللہ رب العالمین کی مشیت کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا کہ اس کی ایک آنکھ اندھی ہوگی وہ کانا ہوگا لیکن اس آنکھ کو بھی وہ ٹھیک نہیں کر سکتا یہ علامتیں ہوں گی جن کو دیکھ کر ایک مسلمان سمجھ لے گا ایک مومن سمجھ لے گا کہ یہ دجال ہے یہ کداب ہے یہ فرادی ہے مکار ہے اس کے بہکاوے میں جو سچا مومن ہوگا صادق مومن ہوگا اس کے بہکاوے میں نہیں آئے گا تو دجال سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ تمام انبیاء نے اس فتنے سے ڈرایا ہے اپنی اپنی امتوں کو کیونکہ یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا اللہ رب العالمین اس کو بڑی طاقتوں سے نوازے گا جس کی بنیاد پر لوگ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے اور اس کے پاس باطل کو اس انداز سے پیش کرنے کی طاقت ہوگی کہ لوگ بہکاوے میں آ جائیں اس لیے دجال کی صفات کے بارے میں یا دجال کیسا ہوگا اس کی کیا صفات ہوں گی کیا طاقتیں ہوں گی کیا علامتیں ہوں گی ان کے بارے میں مسلم ہر ایک مسلمان کو جاننا اور اس کو ذہن میں رکھنا اور اس سے بچنے کے لیے تدبیریں اختیار کرنا جو کتاب و سنت میں وارد ہیں یہ ہر ایک مسلمان پر واجب ہے تاکہ وہ اس فٹنس سے محفوظ رسے ہیں تو انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں ہم اس فتنے کے بارے میں جانیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس فتنے کی نشاندہی کی ہے اس کی علامت بیان کی ہے ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو ماما فلنا ولي مشاريفنا وللمسلمين والمسلمات وصالحين بعد رحمه الله رحمهم الله نے خروج مسيح الدجال کے متعلق چند مسائل بیان کیے ہیں حافظ اللہ موجود ہے بات ہے در جالس را کے ہوگا انشاءاللہ دجال ساكره خروج کی ابتداد میں شرایط کے شرط آسان سے ہوگی انا اب بکر صدیق رضی اللہ عنہ قال وسلم من حضرت وسول میں گوگل چیٹ میں چیک کیا ملانی والوں شیخ اقبال کیلانی حفظہ اللہ علیہ حفاظت فرمائے جی وہ باحیات ہیں تو مصنف نے مسئلہ واحدہ کے تحت جس حدیث کی طرف اشارہ کیا دوسری حدیث ہے تو پہلے اس حدیث کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد دوسری حدیث کی طرف آتے انہوں نے کہا کہ دو سو تیرہ نمبر مسئلہ کے تحت انہوں نے اس حدیث کا ذکر کیا کہ قیامت سے قبل دجال ظاہر ہوگا اس لئے حضرت حضيفة بن السيد <ترجمال> الغفاري <ترجمال> رضي الله <ترجمال> عنه <تصفيق> حديث کا فكرة کیا اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها و نزولمریم صلی اللہ علیہ وسلم و محجول بل مشرقی و حسفن بل مغرب و خسفن تخر حضرت بن اسبی اللہ تھے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ باتیں کر رہے تھے نہن النتضا کر ہم لوگ کسی ٹاپک پر باتیں کر رہے تھے آپس میں ڈسکس کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا میں تدا کروں کس مسئلے پر آپ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کس مسئلے پر باتیں کر رہے ہیں تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم قیامت کو یاد کر رہے تھے قیامت کی باتیں کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قیامت کی علامتوں کے تعلق سے کہ فضا کا دخان اپنے دھواں کا درکرا کے یہ قیامت کی علامتوں سے ایک میں سے ایک علامت کیا ہوگی دھواں یہ دھواں جو ہے یہ آسمان سے ظاہر ہوگا اور پوری دنیا میں یہ دھواں پھیل جائے گا یہ دھواں جو ہے یہ کفار کے لیے بڑا سخت ہوگا ان کی جانیں لے لیں گی یہ دھواں بہت سارے لوگوں کی جان اور جانوں کی ہلاکت کا سبب بنے گا اور بہت سارے لوگوں کی بینائی کو ختم کر دے گا لیکن جو اہل ایمان ہوں گے ان کے لیے یہ دھواں بڑا حفیف ثابت ہوگا انہیں زیادہ نقصان نہیں پہنچائے گا بلکہ ایک زکام کی شکل میں آگا گا وہ ختم ہو جائے گا لیکن کافروں کے لیے یہ دھواں بڑا سخت گیر ثابت ہوگا بہت سارے لوگوں کی جانیں چلی جائیں گی بہت سارے لوگوں کی بنا ختم ہو جائے گی تو یہ پہلی علامت ہے دوسری علامت دجال جس کے بارے میں ہم تفصیلی تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے ان تیسری جو علامت ہے داب جانور یہ جانور جو ہے زمین سے نکلے گا یہ جا جانور جو ہے بڑی عجیب و غریب خلقت کا ہوگا یہ زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا اس کے بارے میں قرآن میں بھی درکار آیا یہ لوگوں سے باتیں کرے گا تو یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت ہے اور چوتھی علامت اتلو اور شم سے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے کہ سورج مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے شروع ہوگا یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت ہوگی وہ نزول ابن مریم اور عیسائی مریم کا نزول یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ہے جس کے بارے میں ہمیں تفصیلی طور پر کل جانا ہے اسی طرح مَعجوج،, معجوج ان کا ظہور بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے یہ جو ہے یاجوج ماجود ایک دیوار کے پیچھے قید ہیں جس سے نکلنے کے لیے ہر صبح وہ کوشش کرتے ہیں صبح شام اس کی کھدائی کرتے ہیں لیکن جب کچھ حصہ باقی رہتا ہے تو پھر وہ تھک ہار کر واپس چلا جاتا ہے پھر جب وہ اگلے دن آتا ہے تو پھر وہ پوری دیوار بھر جاتی ہے تو وہ اسی طرح کر رہا ہے لیکن قرب قیامت جو ہے وہ ایک دن وہ انشاءاللہ کہے گا کہ ہم انشاءاللہ کل آ کر اس کی خدائی کریں گے تو پھر جب وہ کل آئے گا تو جہاں تک وہ کھدائی کر چکا ہوگا اس کے بعد ہی باقی رہے گا تو خود باہر نکل آئیں گے یہ یاد ماجود بھی قیامت کی علامتوں میں سے بڑی علامت ہے یہ بڑا فساد مچاتا تھا فضلقرن نے اس دیوار کو بنایا تھا تو یہ جب نکل جائے گا تو یہ بڑی تباہی مچائے گا بڑا فساد مچائے گا اور یہ جو ہے دجال کے بعد ان کا ظہور ہوگا دجال کے بعد دجال جب قتل کر دیا جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کے دور میں یہ یاجوج و ماجود کا ظہور ہوگا تو یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت ہے اسی طرح و سطح خصوفین تین حسف ہوں گے پہلا جو ہے حسفن بالمشرق مشرق مغرب میں مشرق میں حسف ہوگا یعنی زمین دھس جائیے وہ حسفن مغرب مغرب میں ایک حسف ہوگا وہ حسف ال العرب اور جزیرت العرب میں ایک ہسف ہوگا مشرق میں خصف سے کیا مراد ہے بعض علما نے لکھا کہ مشرق سے مراد یہ مدینے سے مشرق مدینے سے مشرق, مدینے سے مشرق میں مدینے کے شرب میں یہ حصف ہوگا اور مدینے سے مغرب میں حصف ہوگا اور جزیرت العرب کے کسی علاقے میں حصف ہوگا لیکن شیخ کیلانی نے جیسے لکھا یہ خص انہوں نے توقع کے خط کے مشرق سے مراد جو بہت مشرق میں ہے یعنی جیسے جاپان وغیرہ میں خصف ہوگا اور مغرب سے انہوں نے کہا کہ جیسے امریکہ وغیرہ جو بہت مغرب میں واقع ہے وہاں ایک حصف ہوگا اور جزیرت العرب تو مشہور ہے تو یہ مشرق اور مغرب یہ مدینے کے مقابل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدینے میں تھے تو مدینے سے مشرق مراد ہے یا پھر دنیا کا مشرق مراد ہے جو بھی ہو تو یہ تین خص بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے اور آخری جو علامت ہوگی کہ نار ان تخرج من یمن یمن سے ایک آگ نکلے گی جو تخرد الناس الى محشرہ کہ لوگوں کو محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی یہ آگ یمن سے نکلے گی اور اس آگ کے در سے لوگ بھاگنا شروع ہو جائیں گے اور سارے لوگ مشرق کی طرف دوڑ لگائیں گے اور مشرق کی طرف جمع ہو جائیں گے تو یہ آگ جو ہے یہ آخری علامت ہوگی جو لوگوں کو مشرق کی طرف لے جائے گی اور لوگ مشرق میں جمع ہوں گے میدان مشہور میں جما ہوں گے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا تو اس حدیث سے ہمیں پتا چلا کہ دجال کا ظہور جو ہے یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے اور اس کا ظہور قیامت سے قبل ہوگا اسی طرح دوسرا جو عنوان ہے کہ دجال جال کے خروج کی ابتدا ایران کے شہر خراسان سے ہوگی دجال جال کے فروج کی ابتدا کہاں سے ہوگی ایران کے شہر خراسان سے ہوگی اس سلسلے میں جو حدیث ہے کہ نبی بکر بکرین صدیق رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ بن یقال اللہ خراسان کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا کہ دجال مشرق کی زمین سے نکلے گا دجال کہاں سے نکلے گا مشرق کی زمین سے نکلے گا جس کا نام خراسان یہ خراسان جو ہے وہ ایران کے شہروں میں سے ایک شہر ہے جہاں سے دجال نکلے گا اقان الحا ابھی بھی یہ خراسان ایران جیت باہ اخوامن کیا یہ ایران خراسان جو ہے وہ ایران کے شہروں میں سے بھی ایک شہر کا نام خراسان ہوگا ہے جہاں سے یہ دچال نکلے گا یت اقوامن جن کے پیچھے لوگ جن کی تباہ کریں گے بہت سارے لوگ جو لوگ ان کی پیروی کریں گے دجال کی تو ان کی کیا علامت ہوگی کہ وجوہم ہم المجین المت گویا کہ ان کے چہرے پر ہتھوڑے سے مارا گیا ہے یعنی بڑے چپٹے چہرے والے ہوں گے چوڑے چہرے والے ہوں گے تو یہ لوگ دجال کا کی اتباہ کریں گے کہ یہ لوگ شہرے خراسان سے نکلے گا اس حدیث میں جو خراسان کی بات کہی گی یا ایران سے نکلے گا تو یہ بڑی بہت بڑی بات ہے کہ یہ دجال کا زورج ہے ایران سے ہوگا ایران کے جو یہودی ہیں اور بہت سارے ترک اقوام اور بہت سارے لوگ ان کی اتباع کریں گے جیسا کہ شیخ الاسلام الطیبہ نے ذکر کیا جس کا ذکر انشاءاللہ شاء آئے گا تو ان کا جو خروج ہے یہ دجال کا جو خروج ہے اس کا خروج ایران کے شہر فراسان سے ہوگی اور وہاں کے لوگ اور بہت دوسرے لوگ بھی اس کی پیروی کریں گے اور اس کے ساتھ چلیں گے یہ حدیث یہ ابو داود نے اس کے اس کی روایت کیا ترمیلی نماجارحمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس کی شرح صحیح السلام دجار کا غلط ایسے وقت میں ہوگا جب لوگ اس سے بالکل واقع ہو چکے ہوں گے جذبات رہیب الحسن جی دجال کا ظہور اس وقت میں ہوگا جب لوگ اس سے بالکل غافل ہو چکے ہوں تو دجال اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے بلکہ دجال سے ہمیں ہمیشہ متنبہ رہنا چاہیے اور لوگوں کو ڈرانا چاہیے اس سے آگاہ رکھنا چاہیے اور متنبہ کرتے رہنا چاہیے اس سلسلے میں جو حدیث ہے یعنی بن جثامہ رضی اللہ, عنہ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقور لا ظاہر نہیں ہوگا مگر اس وقت جب لوگ اسے بھول جائیں لوگ اس کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں گے اس کے فتنے سے ڈرانا چھوڑ دیں گے تب دجال کا ظہور ہوگا وہ حتہ تتر کل علی المنابر حتا کہ کے این مساجد ممبروں پر اس کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیں گے اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اس کے علاوہ نبی عاصم نے لیکن اس حدیث کی سند میں ضعف ہے اس میں کراوی ہے کہ راشد بن سعد ان صاف بن جستاامہ تو راشد بن سعد کا لقاء صاب بن جستاامہ سے نہیں ہے قالبن حضر راشد لم لمبی زمان سے یعنی راشد جو ہے وہ صاب بن جستاامہ ریلانوں کے زمانے کو نہیں پایا اس لیے اس انقدا کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے جی آگے جی دا دجال, قال دجال کے خروج کا سبب کیا بنے گا دجال کب نکلے گا جب وہ غصے میں ہوگا غذبناک حالت میں اس کا غرور ہوگا اس کے بارے میں حدیث ہے قالت رسول وسلم ان نا ماں یا بیاس نئے سے ردبن یا سب سے پہلے دجال جو ہے لوگوں کے سامنے اس وقت ظاہر ہوگا جب اس کا جب وہ بہت غصے میں ہوگا اس کا سبب غصہ ہوگا جو اسے غضبناک بنا دے گا اس کے بعد دجال نکلے گا جی دجال بڑھا کہ دجال بحرهن في كسين معلوم جزيرة فالذنجير من جبراوه عن قاطمة من التقائس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرى العشاء الآخرة ذات علية ثم خرج فقال إنه حذسا حديث كان يحدثني كميم الدار عن رجل كان في جزيرة من جزائر البحر فإذا أنا في إمرأة تجر شعرها قال ما أنت قالت أنا جكساسة إذا إلى ذلك القصر فأتيته فإذا رجل يجر شعره سلسل في الأغلال ينزو فيما بين السماء والأرض فقلت من قال أنا الدجال فرد النبي الأميين بعد قلت نعم قال أطاعوه أم عصره قلت بل أطاعوه قال ذاك خير له صحیح اس سنوان کے تحت جال ابھی کہاں پر ہے دجال جو ہے یہ موجود ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث سے ثابت ہے کہ کسی بحر میں وہ جھگڑا ہوا زنجیروں میں جھکڑا ہوا اس سلسلے مختلف روایتیں ہیں ان میں سے ایک روایت ہے کہ انفاطم بن انتخی رضی اللہ عنہ قالت ان رسول اللہ علیہ وسلم اخر الشا الآرت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاقی نماز کے لئے دیر سے تشریف لائے یعنی انہوں نے عشاقی نماز تاخیر سے پڑھی ایک رات ثم خرج پھر وہ نکلے اور انہوں نے کیا کہا انہو حبثنی, حبثنی حدیث کیان يحدثونی تمیم الداری کہ مجھے تمیم داری کی ان باتوں نے روک لیا تھا جو مجھ سے کر رہا تھا تمیم داری مجھ سے ایک گفتگو کر رہا تھا جس کی وجہ سے میری تاخیر ہو گئی اور میں رک گیا تھا وہ جو ہے اندرجول فی نفی من جزائر البحرے وہ ایک آدمی کے حوالے سے مجھے بتایا کہ فی نفی من جزائر البحر کہ وہ آدمی سمندر کے کسی جزیرے پر پہنچ گیا وہ کسی طرح وہ جزیرے پر پہنچ گیا فعید امراط ان تجربہ رہا تو وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے کیا دیکھا کہ اسے ایک عورت ملی جو اپنے بالوں کو کھینچ رہی تھی جو اپنے بالوں کو کھینچ رہی تھی اس جزیرے میں اس آدمی نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بالوں کو کھینچ رہی تھی تو اس آدمی نے کہا میں تم کون ہو تو انہوں نے کیا کہا انل جسا آسا میں جاسوس ہوں وہ عورت ہے اس لیے جساسہ کہی۔ کہ میں جاسوس ہوں اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ میں یعنی وہ جاسوس کن کی ہے دجال کی جاسوس ہے میں جاسوس ہوں تو ذرا اس محل کی طرف آ۔ آئی تو اس محل میں چلا گیا رہو مسلسل فل اغلال تو وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو بالوں کو کھینچ رہا تھا یجور روشیا رہو وہ دجال بھی یعنی اپنے بالوں کو کھینچ رہا تھا مسلسل فل اغلال جو سلاسل میں جکڑا ہوا تھا فیما بیل السمائی اور زمین و آسمان کے درمیان جو اچھل کود کر رہا تھا وہاں پر کیا تھا وہ آدمی وہ اپنے بالوں کو نوچ رہا تھا زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور وہ اچھل کود کر رہا تھا فقل تو میں نے کہا تم کون ہو تو انہوں نے کہا اندال کہ میں دجال۔ ہوں پھر اس نے کہا کہ خرج نبی المی بعد کیا امیوں کا نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور نبی امیوں کے نبی کا ظہور ہو گیا ہے تو میں نے کہا کہ ہاں تو انہوں نے کیا لوگوں نے ان کی اطاعت کی یا نہیں یا نافرمانی کی تو میں نے کہا کہ بلا ہو لوگوں نے ان کی اطاعت کی ہے قال ذلك خیر الرحم یہ ان کے لیے اچھا ہے بہتر ہے یہاں پر جال نے تعریف کی کہ یہ ان کی اطاعت کر رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے تو اس حدیث سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ دجال ابھی موجود ہے اس حدیث سے کیا ثابت ہو رہا کہ دجال موجود ہے کسی بحر میں زنجیروں میں جھگڑا ہوا ہے اور وہ قدرا اپنے بالوں کو نوش رہا گسے سے تو اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ دجال کا ظہور ہے دجال ایک آدمی ہوگا آدمی کی شکل میں بنی انسان میں سے ہوگا کوئی جنات نہیں ہے اور وہ کوئی مجازی چیز نہیں ہے کہ دجال جو ہے کوئی بھی جھوٹا فریبی میں نے کوئی غلط افکار غلط عقیدہ اور غلط جو ہے چیز جو پیش کی جا رہی ہے وہ دجال کی طرف کنایا ہے یا بطور مجاز دجال کی یہ بیان کی گئی لیکن اصل مراد جو ہے یہ میڈیا ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں یا اس طرح کے اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈے ہیں جھوٹے افکار ہیں وہ مراد یہ صحیح نہیں ہے بلکہ دجال یہ انسان ہے بنو آدم میں سے ہے یہ موجود ہے اور یہ ایک جزیرے میں بند ہے اپنے زنجیرو میں جکڑا ہوا ہے اور اس وہ اس کے بڑے بڑے بال ہیں وہ نوچ رہے اور اسی طرح اچھل کود کر رہے ہیں تو یہ جو سفاط ہے یہ جو یہ اس سے پتہ چل رہا کہ دجال ابھی بھی موجود ہے اور اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے موجود ہے اس لیے اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دجال سے مراد یہ مجازی دجال ہے حقیقی دجال نہیں ہے کوئی آئین نہیں کوئی انسان نہیں تو یہ دعویٰ غلط ہے باطل ہے اور حدیث رسول کی کا انکار ہے اس کی تحریف ہے اس کی غلط تعویل ہے جو غلط اور باطل عقیدہ ہے دجال کا ظہور ہے دجال حقیقت ہے اور اس کا آئین موجود ہے وہ انسان میں سے ہوگا اس کی جو شکلیں اور جو اس کی صورت بیان کی اسی صورت میں دجال کا ضرور ہوگا تو یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اس کے اسناد میں کوئی شک اور شبھا نہیں ہے اس لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ دجال ابھی موجود ہے اور اسی شکل میں موجود ہے جس شکل میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تو دجال کے بارے میں اگر کوئی اس طرح ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے مجازی یہ دجال مجازی ہے امریکہ دجال ہے میڈیا دجال ہے اس طرح کی باتیں غلط ہے یہ حدیث کا انکار ہے حدیث کی تحریف ہے حدیث کے معنی کی تحریف اور غلط تعبیر ہے تو اس طرح کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے بلکہ دجال کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اسی پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے السلام اسی مسئلے پر مصنیف حفیبہ ابا نے دوسری حدیث نقل کی ہے ابو مشرف یہ دوسری حدیث ہے کہ دجال کہاں سے ظاہر ہوگا کہاں پر ہے وہ ابھی تو حضرت انفاطمہ قیس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فاطمہ قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ في بحر شام او بحر یمن کہ دجال جو ہے شام یا یمن کے کسی سمندر میں موجود ہے شام یا یمن کے کسی سمندر میں موجود ہے پھر اس کے بعد انہوں نے کیا پھر کیا کہا نہیں, نہیں. بلکہ وہ مشرق کی طرف مشرق کی طرف سے وہ مشرق کی طرف ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے مشرق کی طرف اشارہ کیا اسے مسلم میں روایت کیا اس کی وضاحت کرتے ہوئے شک کہہ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شام یا یمن کے سمندر کا ذکر فرمایا پھر فورن ہی اس کی تربیت فرما کر تاکید کے ساتھ مشرق کے کسی سمندر کا ذکر فرمایا شارحین نے حدیث نے اس کی وضاحت میں یہ لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی بات کی تردید کرنا دوسری بات کی تین مرتبہ تاکید فرمانا وہی کی بنا پر دی. اس حدیث کے اندر بڑی بہت بڑا درس ہے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا کہا کہ دجال جو ہے یمن یا شام کے کسی سمندر میں پھر آپ نے فوراً تردید کی اور یہ تردید کس بنیاد پر کی وہی کی بنیاد پر کی گویا کہ اللہ کے نبیس واسلم اگر کسی مسئلے میں اجتہاد فرماتے تھے اور اس اجتہاد میں اگر آپ سے غلطی ہوتی تھی تو فوراً وحی کے ذریعے آپ کی اصلاح کر دی جاتی تھی آپ کو غلطی پر باقی نہیں رکھا جاتا تھا تو یہاں پر دیکھیں ایک حدیث بیان کر رہے فوراً زبان سے آپ نے کہا کہ یمن یا شام کے کسی سمندر میں اللہ کے نبی واسطے یمن یا شام کے کسی سمندر میں دجال موجود وحی کے ذریعے آپ کی فوراً اطلاع کی. تو وہی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح حفاظت کی جاتی تھی اور آپ کی رہنمائی کی جاتی تھی کہ اسی وقت فوراً جو ہے وہی آگئے کہ نہ آپ جو اس سے بول رہے ہیں کہ شاید دجال جو شام یا یمن کے سمندر میں ہوگا یہ بات صحیح نہیں بلکہ یہ مشرق کی طرف سے نکلے گا خراسان یا جو ایران کی طرف شہر ہے وہاں سے نکلے گا تو اس حدیث سے یہ پتا چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول حجت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا عما کیا آپ کی ہر بات وحی کی بنیاد پر ہوتی تھی اگر آپ کبھی اجتہاد فرماتے اور اگر اس اجتہاد میں آپ کی آپ صاحب نہیں ہوتے تو فوراََ اللہ رب العالمین آپ کی اصلاح فرماتے یہاں تک کہ آپ کو فوراً بغیر کسی تاخیر کے اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی آئی اور اس وہی کی بنیاد پر آپ نے فوراً اپنے صلاح فرمائی اور کہا کہ نہیں یہ مشرق کی طرف ہے یہ شام یا ایمن کے سمندر میں نہیں بلکہ مشرق کی طرف یہ علاقہ ہے جہاں سے بجال کا ضرور ہوگا تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول ہر بار یہ حجت ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث ہمارے سامنے آئے تو ہمیں سر تسلیم خم کرنا ہے کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی ہے جس طریقے سے قرآن کریم ہمارے لیے حجت ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول ہر فیر اور ہر عمل ہمارے لیے حجت ہے اس لیے اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ٹھکراتا ہے تو گویا وہ اللہ عالمین کے حق میں ٹھکراتا ہے کیونکہ اللہ اللہ کی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول ہر فیر یہ وہی ہے وہی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے تھے کوئی عمل کرتے تھے اور اللہ رب العالمین آپ کی ہما وقت اصلاح فرماتے تھے اس لیے قرآن سنت کو چھٹلانے والا گویا کہ قرآن کو چھٹلانے والا ہے اللہ رب العالمین کے حکم کو جھٹلانے والا ہے اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے تو گویا کہ قرآن کو جھٹلا رہا کیونکہ قرآن کریم کے بے شمار آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی کا حکم دیا اسی طرح رسول اکرم صلاحم کے اعتبار کا حکم دیا قرآن کریم نے خود اپنے نبی کے لیے کہا کہ وہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے بلکہ وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ وہی کی بنیاد پر کہتے اس لیے ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آئے کوئی حدیث آئے تو ہم فوراً سر تسلیم کریں اور یقین رکھیں کہ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ ہی رب العالمین اشارے ہیں اس لیے قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں حجت کے اعتبار سے ذرہ برابر فرق نہیں اگر کوئی ایک حدیث کا جان بوجھ کر انکار کرتا ہے تو گویا کہ وہ کفر کا مرتگی ہوتا ہے تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلاح وسلم کے ہر بات کی اصلاح کی جاتی تھی اور آپ بالکل وہی کے دائرے میں آپ بولتے تھے اور اللہ رب العالمین آپ کے ہر حکم ہر قول کی نگرانی کرتے تھے اور آپ کی اگر کہیں غلطی ہوتی تو فوراً اصلاح فرماتے تھے اور کبھی غلطی پر آپ باقی نہیں رہتے تھے جی السلام علیکم چھٹا مسالہ مریضے کی یہودی کھانے میں پیدا ہونے والا سوجال ہے جو پہلے سان گایا لیکن ہو گیا ساتواں مسالہ ابن فاہد ہے يا محمد صلى الله عليه وسلم ألم يقل نبيل الله صلى الله عليه وسلم إنه يهودين وقد أستمت قال ولا يولد له وقد هلد بي وقال إن الله حظم عليه مكة وقد حجلته قال فما زال حتى كاد أن يأخذني قوله قال فقال أما والله إني لا أعلم الآن حيته وأعلم أباه أمه قال وقيل له جی دتجال کون ہے اب یہ بہت اہم عنوان ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں کیا رہنمائی ہے یہ ہمیں جاننا ہے تو اللہ کے شیخ نے عنوان قائم کیا کہ مدینے کے یہودی گھرانے میں پیدا ہونے والا صاف دت है ہے جو پہلے اسلام لایا لیکن بعد میں مدد ہو اور شیخ نے دلیل کے طور پر یہ حدیث ذکر کیا کہ نبی سعید الخضری رضی اللہ عنہ قال قال لی ابن سعید حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابن سعید نے مجھ سے کچھ باتیں کی وَأَخَذَتْنِ مِنْهُ جن کی وجہ سے مجھے برا کہنے میں شرف محسوس ہوئی انہوں نے کچھ باتیں ایسی کی کہ انہیں ان کی مدمت کرنے میں انہیں برا بھلا کہنے میں مجھے تھوڑی شرمندگی محس ابن شاہد نے کہ حید اگر کہنے لگا کہ میں اپنے بارے میں لوگوں سے معذرت کی مانی والے اصحاب محمد کہ میں دجال نہیں ہوں اس کے بارے میں میں نے لوگوں سے کہا ابن شاہد نے کہا کہ میں دجال نہیں ہوں تو تم لوگ مجھے دجال کیوں ہو لیکن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم نہیں تمہیں میرے بارے میں کیا گمان ہو گیا کیا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ دجال یہودی ہوگا اور میں تو مسلمان ہوں رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی اور میری اولاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دجال کا مکہ میں داخلہ ہونا حرام کیا ہے اور میں نے تو حج کیا ہے وہ ایسی باتیں کرتا رہا قریب تھا کہ اس کی باتوں پر یقین کر لیتا لیکن ساتھ ہی اس نے کہا واللہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ دجال اس وقت کہاں ہے اس کے ماں باپ کو پہچانتا ہوں لوگوں نے ابن سائد سے کہا کہ تجھے پسند ہے کہ تھی دجال ہو کہنے لگا اگر مجھے بنایا جائے تو میں ناپسند نہیں کروں گا اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے اس میں بھی ابن سیاد کا ذکر ہے اس کو پڑھ لینے کے بعد اس مسئلے میں جو صحیح راج قول ہے اس بیان کریں گے اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ قال کن رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ابن و سیاد کہ اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ص اللہ کے ساتھ تھے تو ہمارا گزر بچوس کے پاس سے ہوا ابن جن میں ابن السیاد بھی تھا ففر تمام بچے بھاگ گئے جلس ابن, سیاد ابن سیاد وہاں بیٹھا رہا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تقریب میں سارے بچے بھاگ گئے لیکن یہ ابن الدہ بیٹھا رہا گیا اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناگوار ان کو ناگواری ناپسند کیا فقر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلاح وسلم نے کہا کہ تیری بت کہ تیرا تیرے ہاتھ غبار آلود ہوں انی رسول اللہ ابن و سیاد سے کیا کہا اللہ کے رسول نے کہ کیا تم گواہی دیتے ہیں تو میں اللہ کا رسول ہوں تو ابن سیاد نے کیا جواب دیا کہ بل تشدد الّنی رسول اللہ کہ بلکہ آپ گواہی دیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول بلکہ تشکی بلکہ تم گواہی دیتے کہ میں اللہ کا رسول یعنی ابن سیاد نے اللہ کے رسول سے کیا کہا کہ بلکہ آپ گواہی دے رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں آپ اللہ کا رسول نہیں ہیں بلکہ میں اللہ کا رسول ہوں یہ اب نے جواب دیا فقاد احمد الخط تمہار عبدالخطاب رضی اللہ انہوں نے فرایا کہ گرنی یا رسول اللہ حت تبت ہو کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کا قتل کر دوں فخار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلنف کہ اگر یہی دجال ہے جس کا تجھے شک ہے تو تو اسے قتل نہیں کر سکتا ہے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے یہ حدیث جو ہے ابن سیاد کے تعلق سے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ ایک مشکل حدیث ہے جس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ ابن سیاد کیا وہی دجال ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا ہے یا کوئی یہ دوسرا تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے سے دجال کی صفات کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ دجال ایسا ہوگا دجال اس قدر فتنہ پرور ہوگا پوری امت کے لیے اس قدر فتنہ ثابت ہوگا اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے اپنے نبی کو دجال کی صفات کے بارے میں بتایا تھا لیکن دجال کون شخص ہوگا اس کا عین کیا ہے اس کے بارے میں وحی نہیں کی گئی اس چیز کو اللہ رب العالمین نے چھپا کر رکھا لیا تو اللہ کے رسول ﷺ وحی کے ذریعے سے دجال کی صفات کے بارے میں ان کو جو علم ہوا تو اس کے ذریعے سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ شاید ابن سیاد ہی دجال اللہ کے رسول ﷺ کو شروع میں تردد ہوا شک شبا ہ اس کی صفات دیکھ کر اس کی خباست دیکھ کر کہ شاید یہی دجال اس کی حباثت دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابن سیال سے کہا کہ کیا میں اللہ کا رسول ہوں تم گواہی دیتے ہو ابن سیاد نے کیا جواب دیا بلکہ آپ گواہی دے رہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں وہ کتنا بڑا دجال تھا کذاب تھا کہ اس نے وہ بچہ تھا بھی سارے بچے بھاگ گئے وہ وہاں ٹھہرا رہا پھر اس نے کیا کہا کہ میں اللہ کا رسول آپ گواہی دے رہے کہ میں اللہ کا رسول اس سے پتا چل رہا کہ یہ ابن سیاد جو تھا یہ بہت بڑا فراڈ انسان تھا بہت اس کے اندر جو ہے دجالیت تھی اور بہت ہی اس کے اندر خباخت تھی جس کی بنیاد پر اس نے یہ جواب دیا کہ آپ گواہی دے رہے کہ میں اللہ کا رسول تو ابن سیاد کے سلسلے میں تردد تھا کئی صحابہ ایک رام کو یہ شک تھا کہ یہ دجال ہے جیسے عبداللہ بن ابن عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کو بھی یہ تھا کہ یہ شاید دجال ہے اسی لیے وہ سعید خدی رضی اللہ عنہ اس سے پہلے جو حدیث گزری ہے اس میں اس دجال ابن سعید نے کہا کہ آپ لوگ تو خوب بات کر رہے ہیں کہ میں دجال ہوں جبکہ دجال کی جو صفات بیان کی گئی وہ صفات تو میرے اندر نہیں ہیں تو اگر مان لیا جائے تو, تو یہاں پر ایک صحابی رسول کا اپنے نبی کی صداقت پر یقین دیکھیں کہ بظاہر بہت سارے صاحبہ ابن سیاد کی صفات کو دیکھ کر دجال سمجھ رہے تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی جو صفات بیان کی ہے ان میں سے کئی صفات بظاہر ان میں نہیں تھیں جیسے وہ دجال جو یہودی میں سے ہوگا لیکن وہ بظاہر مسلمان ہو گیا تھا بعد میں بظاہر مسلمان ہو گیا لیکن وہ مرتب ہو گیا تھا وہ یہودی تھا جو اسلام کا دعویٰ کیا تھا لیکن بعد میں مرتد ہو گیا تھا تو اس وقت وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا لیکن اس کے باوجود حضرت ابو سعید خدر اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر شک نہیں کیا ان کو یقین تھا کہ وہ یہودی ہی ہوگا لیکن اس نے یہ بات کہا کہ میں تو مسلمان ہوں جبکہ اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جال یہودیوں میں سے ہوگا جبکہ میں یہودی نہیں ہوں پھر بھی ابو سعید خدر کو یہ نہیں ہوا کہ اگر اللہ کے رسول یہ کہتے کہ یہ دجال ہے پھر بھی وہ یقین کر لیتے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں دجال یہ ساری صفات تو اس کی اولاد نہیں ہوگی جبکہ وہ کہہ رہا کہ میری تو اولاد ہے تو اسی طرح میں مکہ میں داخل ہوا ہوں تو اگر بالفرض مان لیں کہ ابن سیاد ہی دجال ہے پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی وہ ساری باتیں سچ ہے یہ صفات اس کے اندر بھی موجود ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ باتیں کی یہ اس وقت کے لیے باتیں کی جب دجال کا ظہور ہوگا جب دجال کا ضہور ہوگا اس وقت مکار مدینے میں وہ داخل نہیں ہو سکتا جبکہ اس وقت وہ ظاہر نہیں ہوا تھا اس لیے اگر ابن سیاد کو بھی دجال مان لے تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو صفات بیان کی ہے اس صفات پر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جب وہ ظاہر ہوگا تو وہ یہودی ہوگا وہ یہودی سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا تھا لیکن پھر وہ مرتد ہو گیا تھا اس لیے اگر ابن سیادی کو دجال مانا جائے پھر بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفات بیان کی ہے دجال کی ان صفات پر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ساری صفات اس کے اندر موجود ہوں گی وہ یہودی ہوگا اسی طرح اس وقت جو ہے مکہ اور مدینے میں داخل نہیں ہو پائے گا گرچہ جس وقت تھا اس وقت وہ داخل ہوگا لیکن جب وہ ظاہر ہوگا تب کی یہ صفات ہے کہ وہ مکہ اور مدینے میں داخل نہیں ہو پائے گا تو حضرت ابو سعید الخضر دلان فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ نبی السلم تو اس طرح آپ کے نبی جو ہے تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ دجال ایسا ایسا ہوگا جبکہ میرے اندر یہ ساری صفات نہیں ہیں تو میرے بارے میں تم لوگ بات کر رہے ہیں کہ میں دجال ہوں پھر اس نے کیا کہا کہ میں نے دجال کو دیکھا تو اس حدیث سے بھی پتا چل رہا ہے کہ دجال اس وقت موجود تھا اور اس سے پتا چل رہا کہ اس دجال کا کنیکشن اس دجال سے تھا یعنی دجال کی کچھ خوبیاں اس کے اندر تھی اسی لیے صحابہ رام کو شک ہوا اور اسی طرح اسی حدیث کے اندر ایک اور دلیل ہے جس سے پتا چل رہا کہ اس کے اندر دجال کی بہت ساری سفتیں تھیں یعنی ایک انسان وہی دجال نہیں ہے لیکن دجال کا مطلب کیا ہے کہ ایک فراڈی انسان جھوٹا انسان اور میں اس کے اندر کفر اور بھرا ہوا ہو خواص بھری ہوئی ہو جو دجال کی جو صفات ہے وہ دوسرے لوگوں میں ہو سکتی ہے بےآنی دجال نہیں ہو سکتا لیکن دجال کی جو صفتیں ہیں وہ کئی لوگوں میں پائی جا سکتی ہے جیسا کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں کہا کہ یہ دجال کی طرح ہے تو ابن سیاد یہ دجاجلا میں سے ایک دجال تھا اس کے اندر بہت ساری سفتیں موجود تھیں اسی لیے صحابہ کرام کو تردد ہوا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تردد ہوا کہ شاید یہ دجال ہیں جو صفات بیان کی گئی اس کے اندر بظاہر نظر آ رہی ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں تردد ہوا تھا اسی لیے جب حضرت ابو سعید خدیر رضی اللہ عنہ نے اس کے اوپر جب پیش کیا کہ تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم دجال بن جاؤ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں پسند کرتا ہوں وہاں کہ اس شخص کے اندر دجال دجالیت تھی دجال ہونے کی صفحتیں دجال کی بعض سفیدیں موجود تھی اسی لیے تردد ہوا تو اس مسئلے میں صحیح قول ہی ہے کہ ابن سیاد کے اندر دجال کی بہت ساری سفتیں موجود تھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے سے دجال کی صفات کو بیان کی گئی تھی لیکن دجال کون ہے بیائی نہیں اس کے بارے میں وہی نہیں کی گئی تھی اسی لیے ان کو تردد ہوا تھا اور نسیات کو دجال سمجھ رہے تھے اور بہت سارے صاحب کئی صحابہ نے بھی ان کو دجال سمجھا جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ اور کئی لوگوں نے ان کو دجال سمجھا تھا اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر یہی ہے تو میں اس کا قتل کر دیتا ہوں یعنی یہ دجال لگ رہا ہے اس کو میں قتل کرتا ہوں تو انہوں نے کیا رسول صلی اللہ کے رسوس واسلم میں اگر واقعی یہ دججال ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر پاؤ گے چونکہ یہ قرب قیامت ظاہر ہوگا اور اگر دجال نہیں ہے تو اس کے فضل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو نسیات کا جو یہ ہے اس کے بارے میں کچھ علماء نے کہا کہ یہ دجال ہے بادشاہ نے بھی سمجھا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ دجال نہیں ہے لیکن وہ دجاجلا میں سے ایک دجال تھا جس کے اندر دجال کی بہت ساری سرحدیں ہیں آج بھی بہت سارے لوگ جو بھی حق بات کو حق میں جھوٹ ملا کر پیش کرتے ہیں اور ملمہ سازی کر کے حق کو چھپاتے ہیں تو ایسے لوگ دجال ہیں بہت سارے اہل باطل جو اپنے باطل کو حق کے لباس میں پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں حق کو چھپاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ہم دجال کہہ سکتے ہیں اس اندر دجالیت کی سرحد ہے جیسے بہت سارے دعات و دلال جو ہیں یہ احمد غامی جو پاکستان میں یہ بڑے دجال میں سے ہیں جو ایسے باطل کو پیش کرتا ہے کہ بہت سارے لوگ مرح ہو جاتے ہیں وہ بڑی ملما سازی کے ساتھ مکاری کے ساتھ دگا بازی کے ساتھ عیاری کے ساتھ وہ حق کو جھوٹ میں باطل کے ساتھ ملا کر پیش کرتا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں, اس اس کے میں آ جاتے ہیں تو ایسے لوگ اس کے اندر دجالیت ہے دجال کی سفر موجود ہے لیکن جو حقیقی دجال جس کے بارے میں اللہ کے ربیع صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا ہے اور جو دجال ہوگا یہ تو وہ دجال وہ دوسرا ہے جو کسی سمندر میں اپنے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور قرب قیامت وہ ظاہر ہوگا جو ابھی بڑا چیخ رہا خود رہا ہے چونکہ زنجیروں میں جھگڑا ہوا اپنے بالوں کو نوش رہا وہ قرب قیامت ظاہر ہوگا اور اس کے بارے میں جو باتیں ہیں جو علامتیں ہیں وہ علامتیں ظاہر ہوں گی جو مکہ مدینہ داخل نہیں ہو سکتا وہ چالیس دن تک پوری دنیا کا سیر کرے گا یا جو دیگر علامتیں جو آ رہی ہیں انشاءاللہ تو وہ دجال وہ دوسرا ہے احسن اتنے سے یاد نہیں جیسا کہ ایک آنکھ جانی اور اس کے سر کے بعد دیالو ہوگے رنگ سن اور جسم بھاری ہوگا بہ نارقوقی کاٹ بجے کا اعضا من هذا قال یموہ یم جی بار بافک یہ ابن و سیاد کے سلسلے میں بعض اقوال جو اہل علم کے ہیں اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ ابن سیاحت کا کیا مسئلہ ہے اور یہ چونکہ مشکل مسائل میں سے تو ان کے بارے میں اہل علم نے کیا کہا تو امام نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم کے اندر کہ وہ قال ابن و سیاد ابن وائد سمیاما فل احادیط خال الما وس سے تو مشکل ہے مشتبی ہوں کہ یہ حدیث ایک مشکل احادیت میں سے ہے اور اس کا جو معاملہ ہے یہ مشتبہ ہے کہ کیا واقعی وہی مسیح الدجال ہے جس کے بارے میں اللہ کے علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا ہے یا کوئی دوسرا پھر وہ فرماتے ہیں بھی اللہ بتایا کیونکہ جو دجال کی سفتیں یہ اس کے اندر موجود تھی اس کے بعد وہ فرماتے ہیں احادث کے ظاہر سے یہ پتا چل رہا ہے کہ اللہ کے ربی صم کو یہ وہی نہیں کی گئی تھی کہ یہ ابن سیاحت یہ دجال ہے یا نہ اس کے بارے میں وہی کے ذریعے آپ کو نہیں بتایا گیا وہی نما یہ صفا کی درجال آپ کو وہی کے ذریعے سے دجال کی صفتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ وہ کیا نفی ابن سیاح فرائم محتمل اور ابن سیاح کے اندر ایسے فرائم موجود تھے ایسی صفاتیں ایسی سفتیں یا ایسی صفات موجود تھیں جن کے ذریعے سے اہتمال پیدا ہوتا تھا کہ شاید یہ دجال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ساتھ یہ نہیں بیان کیا کہ یہ دجال ہے یا دجال نہیں ہے یا نہیں دوسرا کوئی امر اس تردد کی دلیل کیا ہے یہی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر حقیقت میں ہی دجال ہے تو آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے کے بارے میں وہی نہیں کی گئی تھی ہے. کہ جہاں تک یہ استدلال کرنا کہ دج... ابن سیاد نے کیا کہا کہ میں مسلمان ہوں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دجال کافر ہوگا میری اولاد ہے جبکہ وہ فرما رہے گی ان کی اولادیں نہیں ہوں گی میں مکہ اور مدینے میں میں نے حج کیا ہے مدینہ میں موجود ہوں جبکہ دجال کی سرحد کہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا تو امام نبی کیا فرماتے اس کو اس پر غور کریں اس میں کوئی دلالت نہیں ہے یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ ابن سیاد سرے سے دجال ہونے کا احتمال موجود ہی نہیں تھا کیوں لینا نبی صن اخبر انصفیتی وقت فتنتی ہی وہ خروج ہی فی الحال کہ اللہ کے نبی صلہ وسلم نے دجال کی یہ صفات جو بیان کی تھی یہ اس وقت کے لیے تھی جب وہ ظاہر ہوگا یہ اس وقت کے لیے نہیں بلکہ جب وہ ظاہر ہوگا تب وہ مکار مدینے میں داخل نہیں ہو پائے گا ہوگا اور اس جو دیگر صفات اس وقت موجود ہوں گی اس کا معاملہ دجال کے معاملے سے مشتبہ ہونے کے بہت سارے دلائل اور آثار تھے اس میں سے ایک یہ ہے کہ اس سے جب کہا گیا کہ تم گواہی دے رہے ہو میں اللہ کا رسول ہوں تو اس نے کیا کہ بلکہ آپ گواہی دے رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں یعنی خود نبی ہونے کا دعویٰ کر لیا پھر اس نے کہا کہ میرے پاس صادق اور کادک دونوں آتا ہے پھر اس نے کہا کہ میں نے عرش کو پانی کے اوپر دیکھا یہ نس نے کیا کہا تھا کہ میں نے عرش کو پانی کے اوپر دیکھا یہ بھی اس نے دعویٰ کیا تھا یہ بھی اس کے درجال ہونے کی علامت تھی کہ اس کے اندر درجال کی سفت موجود تھی اور اسی لیے معاملہ ان کا مشتبہ ہو گیا تھا اسی طرح جو ہے اسے جب پیش کیا گیا اس کے سامنے کہ آپ دجال ہونا پسند کریں گے تو اس نے کہا آپ قبول کر لیا کہ ہاں میں پسند کرتا ہوں میں دجال بن جاؤں تو یہ جو ساری علامتیں اس کے اندر موجود تھیں اس لیے معاملہ مشتبہ ہو گیا تھا اور چونکہ اس کے بارے میں وہی وہ نہیں کی گئی تھی کہ یہی کون دجال ہے یا اس لیے وہ تردد تھا کہ یہ دجال ہے یا نہیں تو اس کے بعد جو بعد میں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ دجال نہیں بعد میں وہی کے ذریعے سے آپ کی خبر ہوگی یہ دجال نہیں ہے جیسے بعد کے حادثے سے پتا چلے گا تو یہاں پر امام نبی کے اس کلام سے دیکھیں کہ جو علماء ہیں ہمارے جو ہمارے اسلاف ہیں جن کے دل میں کتاب و سنت کی تعظیم ہے وہ ایک مشتبہ مسئلے میں بھی کس طریقے سے حل نکالتے ہیں کیسے ان کے یہاں احادیث کی تصدیق کا جذبہ ہے کہ یہ بظاہر کوئی اقلانی پڑھے گا اور کہے گا کہ دیکھو یہ حدیث کیسے صحیح ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول ایک جا کرے دجال ایک جا کرے دجال جا نہیں ہے پھر جو ہے ان کو شک ہو گیا ابن کو دجال سمجھ لیے پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ شام میں کسی اس میں بہر سمندر میں وہ جو ہے وہ جھگڑا ہوا یا کسی سمندر میں جھگڑا ہوا بہرے ہند میں تو علماء جو ہے وہ ساری حدیث کی تصدیق کرتے ہیں ان کو شک اور شبہ نہیں ہوتا جب اگر کوئی حدیث صحیح سند سے مل گئی تو پہلا کام کیا کہ تصدیق کریں تصدیم سرے تسلیم ختم کر دیں کہ یہ حدیث ہے یہ صحیح ہے اور اس کے بارے میں کوئی شک نہیں کیے اللہ کے کی علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہمیں تصدیق کرنی اب ہمارا کیا اگلا مرحلہ ہے اگلا مرحلہ کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے یہ جو بظاہر ہمیں مشکل حدیث لگ رہی ہے معنی میں اشتباہ لگ رہا ہے تو اس کا صحیح معنی کیا ہے صحیح مفہوم کیا ہے اس کے بارے میں ہماری کوشش ہونی چاہیے پہلا ہمارا اسٹیج کیا ہے کہ اگر صحیح حدیث آ گئی ہم مان لیں گے حدیث ہے. اللہ کے رسول کا کلام اگر ہمیں قرآن و سنت کی تعظیم تھی اور جو بڑے ذہین لوگ تھے کتاب و سنت کے سمندر تھے ان کی عقل جو ہے یہ نہیں کہ حدیث نہیں بلکہ وہ کوشش کرتے تھے محنت کرتے تھے کہ کا صحیح مفہوم کیا اگر حدیث میں بظاہر کہیں تعارض نظر آ رہا تو اس کا صحیح مفہوم کیا ہے وہ صحیح معنی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک مومن کی علامت کیا ہونی چاہیے کہ جب اس کے پاس کوئی حدیث پہنچے تو اگر صحیح حدیث پہنچتی ہے تو آپ پہلے تسلیم کر لیں دل سے قبول کر لیں یہ حدیث ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر ایمان لانا اس کے مطابق اعتقاد رکھنا ہم پر فرض ہے ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں پھر اگلا مرحلہ یہ آئے گا کہ اس حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے اس کا صحیح معنی کیا ہے علماء کیا معنی بیان کیے ہیں کیسے اس کے درمیان ہم تطبیق دے سکتے ہیں کیسے اختلاف کو دور کر سکتے ہیں یہ ہمارا اگلا مرحلہ ہونا چاہیے تو لیکن جو اخلاقین ہوتے ہیں جن کے اندر انکار سنت کے جراثیم موجود ہوتے ہیں ان کی عقل میں بات نہیں آئی فوراً انکار کر تو یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے بلکہ ایک مومن کی شان کیا ہے کہ وہ سر تسلیم خم کر دے اللہ اور اس کے رسول کے فول کے سامنے اور پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک انا طالب علم سمجھ کر علماء کی طرف رجوع کرے محدثین کی طرف رجوع کرے شاہین حدیث کی طرف رجوع کرے تو انہوں نے کیا اس کا مفوم بیان کیا پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اگر کوئی انکار کر دیتا ہے اور سمجھتا میں بہت عقل مند ہوں بڑا روشن خیال ہوں بہت ذہین ہوں یہ ذہانت کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ حق سے محرومی کی علامت ہے کہ وہ حق سے محروم ہے اللہ العالمین نے اس کو حدیث کو سمجھنے کی توفیق سے محروم کر دیا اس لیے ہمارا کیا وطیرہ ہونا چاہیے پہلے علم اور محدثین کا کیا وطیرہ تھا تو انہوں نے حدیث سے انکار نہیں کیا انہوں نے نہیں کہا کہ ابن سیاد کا مسئلہ اس میں تردد ہے اس مسئلے میں تو یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسی بات کر دیتے تھے نعوذ باللہ یہ جو ہے یہ ممکن سنت کی علامت ہے ایک مومن اگر حدیث میں بظاہر تعارظ نظر آئے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہم نے سمجھا تو کوئی اشکار نظر نہیں آیا ابن سیاد ہم لوگوں نے کوئی اشکال ہے ابن سیاد اگر دجال بھی نہیں تین حدیث کو قبول کرنے میں کوئی اشکال نظر آ رہا کوئی اشکال نہیں کہ ابن سیاد کے بارے میں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کی صفتوں کے بارے میں بیان کیا گیا تھا وہی کے ذریعے سے لیکن دجال کون ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا گیا بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے اپنے علم میں رکھا خاص حکمت اور نصرحت کی بنیاد پر تاکہ لوگوں کے دل میں دج... اس کا ڈر اور خوف رہے اس فٹنس سے ہمیشہ محتاط رہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنی خاص حکمت اور مسیحت کے تحت نہیں بتایا تو یہاں پر یہ بھی پتا چلتا ہے جیسا کہ بہت سارے خبر پرست لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب تھے ہر چیز کا علم تھا اس حدیث سے اس کی تردید ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ عالم الغیب نہیں تھے بلکہ جتنا وہی کے ذریعے سے آپ کو علم دیا جاتا تھا اتنا ہی آپ جانتے تھے اللہ رب العالمین جتنا سکھائے تھے اتنا ہی وہ جانتے تھے جہاں نہیں سکھائے اس سے آگے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین اس لیے غیر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس تھا کسی کے پاس نہیں ہے یہ اللہ رب العالمین کی خصوصیت ہے اس میں کوئی بھی شریک اور سازی نہیں ہے چاہے اللہ کے نبی ہو انبیاء ہوں اولیاء ہوں فرشتے ہوں کوئی بھی نہیں تو یہ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول عالم العب نہیں اس کے بعد جو ہے امام نبی کے علاوہ اور کئی لوگوں نے سدی اس حدیث کے بارے میں جو اشکالات ہیں ان کو ان کی تردید کی ہے یا اس کا جواب دیا ہے اور تدبید دینے کی کوشش کی ہے اس میں کہا گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ ابن عمر اور جابر یہ تین لوگوں سے یہ, یہ تین لوگ جو ہے وہ ابن سیاد ہی کو دجال سمجھتے تھے لیکن بعد میں پھر اللہ کے روی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث سے پتا چلتا ہے کہ وہ بعد میں یہ کر لیا لیکن یہ دجال نہیں چلے اس کے بعد آپ نے اگلا عنوان پڑھا دجال کا خلیہ تو دجال کا کا خلیہ ہوگا د دجال کی تخلیقی صفت کیا ہوگی تو اس سلسلے میں جو پہلا عنوان ہے کہ دجال کی ایک کانی اور اس کے سر کے بال گھنگیا رنگ ہوں رنگ رنگ سرخ اور جسم بھاری ہوگا موٹا ہوگا بھاری بھرکم جسم کا السلام الجديثة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أطوف بالقعد فإذا رجل آدم سبت الشعر ينطف أو يغرق رأسه ماء قلت من هذا؟ قال ابن مريم ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور الأين كأن عينه عنبة طافية قال هذا الدجال اقرب النسبی شبہ ابن ختن رج من خسا روا الباری اس حدیث میں جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں طواف کر رہا ہوں خواب میں کیا دیکھا کہ میں طواف کر رہا ہوں اور انبیاء کا خواب جو ہے یہ وہی کے اقسام میں سے کسی ہے وہی کے چالیس ام میں سے اکتیس میں خواب میں بھی وہی ہوتی تھی تو یہ وحی جو ہے انبیاء کا برہ ہوتا خواب تو اچانک میں نے ایک آدمی دیکھا گندم بوں سیدھے بالوں والا اس کے بالوں سے پانی چپک رہا تھا جیسے ابھی ابھی غسل کیا ہو میں نے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے بتایا یہ سب مریم کل ہم لوگوں نے یہ مریم کی صفات کے بارے میں علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ ان کے بال ایسے ہوں گے گویا کہ اس سے پانی ٹپک رہا اور بال چمک رہا ہوگا اتنا خوبصورت بال ہوگا ملائم بال ہوگا کہ ایسا لگ رہا کہ پانی ٹپک رہا ہے حالانکہ پانی نہیں ٹپک رہا ہوگا اور وہ بڑے گندمگو ہوں گے گورے چھٹے ہوں گے سیدھے بالوں والے ہوں گے تو یہ حضرت علیہ السلام کی صفات ہے پھر اللہ کے رسول فرماتے کہ میں نے دوسری طرف توجہ کی تو ایک سرخ رنگ کا موٹا آدمی نظر سرخ رنگ کا موٹا آدمی نظر آیا جس کے سر کے بال گریا بال تھے اور آنکھ کانی تھی جیسے پھلا ہوا اگور آنکھ جو ہے پھلا ہوا کاگ جو ہے وہ آنکھ کانی تھی اور پھلا ہوا انگور کی طرح میں نے پوچھا یہ کون ہے تو انہوں نے جواب دیا یہ دجال ہے پھر آپ نے کہا اس سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والا ابن پتل ہے جو اس حدیث میں جو ہے دو باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جو صحت بیان کی اس کی ایک آنکھ دائیں آنکھ کہانی ہوگی وہ کانا ہوگا اور اس کے سر سر کے بال کیا ہوں گے گھومریالے ہوں گے جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سر کے بال کیسے ہوں گے سیدھے ہوں گے لیکن اس کے سر کے بال گھر ہوں گے اور یہ جو ہے بڑا موٹا ہوگا جب کہ حضرت علیہ السلام کے بارے میں متوسط صدقے ہوں گے اور سرخ رنگ بھی ہوگا لیکن بڑا موٹا ہوگا اور آہ آہ اس علیہ السلام گندم رکھتے ہیں گندمی رہتے ہوں گے تو اس حدیث میں جو ہے درجار کی بادشاہ کے بارے میں بیان کیا گیا تو اس کو دیکھ کر اہل ایمان پہچان لیں گے کہ یہ درجار ہے اس کی آنکھ جب کہانی ہوگی اور وہ خود کو جو ہے رب کہے گا تو اہل ایمان سہات سخ... کے ذریعے سے پہچان لیں گے اس میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سے سے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے دا کی جو سہاط ہے اس سے سب سے زیادہ مشاور ابن فتن رکھتے اس سے بھی پتا چل رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دا کی سکھات کے بارے میں بیان کیا گیا تھا بتایا گیا تھا وہی کے ذریعے سے لیکن کون اس کے بارے نہیں بتایا گیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن فتون کے بارے میں ہی بتایا جو خزاں میں سے ایک آدمی تھا کہ اس کے اندر بھی دجال کی بہت ساری صفحتیں ہیں یہ بھی دجال سے مشابہت رکھتا ہے تو ایسے ہی ابن سیاد کے بارے میں بھی آپ کو یہ تھا کہ یہ دجال سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے شاید کہ یہ دجال ہو آپ کو ترند تھا شروع میں تو یہ جو ہے اسی قبیل سے اس طریقے سے ابن فتون کے بارے میں آپ نے اس ریس کے اندر فرمایا کہ یہ دجال سے سب سے زیادہ مشاوت رکھتا ہے اسی طرح آپ نے ابن سیاد کے بارے میں بھی آپ کو تردد تھا اور یہ تھا کہ شاید یہی درجہ اور کئی صحابہ کو تھا تو اس میں کوئی یہ نہیں شک اور شبہ کی بات نہیں یا اس حدیث میں جو یہ ہے تو اس کی بنیاد پر اس حدیث کو انکار کرنے کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا کیونکہ اس کے معنی میں کوئی اشکال اور اشتبا نہیں ہے تو یہ جو ہے پتر والی بات یہ سوا کی دلیل کے نسیات کے معاملے میں بھی دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا اس جگہ جو ہے کافر لکھا ہوگا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بعث الا کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو کانے اور جھوٹے دجال سے نہ ڈرایا کوئی بھی نبی نہیں آیا دجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے آپ یہ سمجھیں کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا کیونکہ جب دجال آئے گا اس کو دیکھ کر لوگ جو ہے اپنے ایمان کھو دیں گے اس کے اندر اس قدر صلاحیت ہوگی اللہ رب اللہ عالم اس کو ایسی طاقت دے گا کہ اس کے ہاتھ میں جنت اور جہنم ہوگا وہ آسمان کو کہے گا کہ بارش برسا آسمان بارش برسانا شروع کر دے گا زمین کی طرف اشارہ کرے گا تو زمین سے کھیتیاں اونا شروع ہو جائے گی اور جو ہے وہ جس کو چاہے گا مالدار بنا دے گا تو یہ فتنہ اتنا سنگین ہوگا اتنا خطرناک ہوگا کہ لوگ اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائیں گے اور اس پر ایمان لے شروع ہو جائیں گے تو اسی لیے یہ فتنہ بہت بڑا ہوگا پہلے ایمان جو بہت پکے ایمان والے ہوں گے وہی اس فتنے کے سامنے ٹک پائیں گے ورنہ سب اس فتنے کے سامنے بہ جائیں گے اور لوگ اس کے شکار ہو جائیں گے اسی لیے تمام انڈیا دجال کے فتنے سے اس لیے ہمیں دجال کے معاملے کو اتنا ہلکا نہیں لینا چاہیے آپ یہ سمجھیں کہ ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا اور ہم اطمینان سے کہ دجال آیا تو ہم پہچان ہی لیں گے ایسا نہیں ہے بلکہ دجال کا اتنا آسان ہوتا تو ہر نبی کیوں ڈراتے اپنی امت کو اس لیے دجال کا کتنا اتنا آسان نہیں ہوگا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کے رسوس وسلم نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں ہم ان کا انتظام کریں اور ساتھ ہی ہم ہمیشہ اس مسئلے میں بصیرت حاصل کریں کہ دجال کون ہے اس کی کیا صفات ہیں ہم اس کو کیسے پہچانیں گے یہ ہمارے دل میں خدشہ ہونا چاہیے اور اس کے بارے میں ہمیں ہمیشہ علم حاصل کرتے رہنا چاہیے جب ہم اس مسئلے کا مراجہ کرتے رہنا چاہیے اور کے درست کو سنتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں ہمیشہ علم رہے کہ دجال کیسا ہوگا اس کی کیا صفات ہوں گی اور وہ کیسے لوگوں کو گمراہ کریں گے تاکہ ہم اس کے سے بچ سکیں تو ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا تو دجال یہاں لفظ نہیں بولا الآور الکردار اس کی صفت صحت بیا کہ جو نابینا ہوگا کانا ہوگا اور جھوٹا ہوگا فرادی ہوگا اللہ آگاہ رہو اللہ کے ربی اللہ دیکھیے اپنی امت کے لیے کتنے رحم دل تھے کہ اپنی امت کو ڈرا رہے ہیں چودہ سو سال پہلے وہ ڈرا چکے اور کس طریقے سے ڈرا رہے ہیں کہ وہ کانا ہوگا خبردار اس کی اس صفت کو یاد رکھو جب اس کو دیکھو گے تاکہ تم اس کو پہچان لینا اس کے فتنے سے بچنے بج, بج, میں کامیاب ہونا اسی لیے جو ہے انہوں نے کہا کہ اللہ ان آور خبردار آگاہ رہو کہ وہ کانا ہوگا وہ ان لے سب آور جب کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے تو یہ دجال جو اپنے آپ کو رب کہے گا ربوبیت کا دعویٰ کرے گا تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ رب نہیں ہے کہ ہمارا رب کانا نہیں ہے جبکہ یہ کانا ہے سبھی سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی آنکھیں ہیں تبھی تو اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کا تو کی آنکھیں نہیں ہیں جبکہ دجال کے پاس آنکھیں ہوں گی گرچے کانی ہیں بلکہ اللہ رب... اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے یعنی اللہ رب العالمین کی بھی آنکھیں لیکن ہمیں کیا ساتھ ساتھ اعتقاد رکھنا ہے کہ کہ اللہ رب العالمین کی طرح کوئی نہیں ہے اس کے مثل کوئی نہیں ہے اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے دونوں ایک ساتھ نفی اور اقبات لے ہی شئی کہ وہ نہ انسان کے مشابہ نہ مخلوق کسی بھی مخلوق کے مشابہ نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی جو آنکھیں ہوں گی وہ اس کی داد کے شائع نشان ہوگی جس طریقے سے مخلوق میں ہر مخلوق کی آنکھیں اس کے شائع نشان ہیں انسان ہر انسان کی آنکھیں الگ الگ اسی طرح جانوروں کی آنکھیں انسان کی آنکھوں سے الگ ہے جانوروں میں ہزاروں قسم کے جانور ہیں ان کی آنکھیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی ہیں تو اللہ رب العالمین جو خالق ہے وہ مخلوق سے الگ ہے اس لیے اس کی آنکھیں الگ ہوں گی ان کی آنکھیں ان کے شان شان ہوگی تو ہمیں عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں چونکہ خدام و سنت میں یہ صفت مجبور ہے اور ساتھ ہی یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ مخلوق کی طرح نہیں ہوگی بلکہ اس کے شان شان جو اس کی صفت ہوگی اس کی آنکھ جو اس کے شان شان ہیں اس طرح ہو تو اس طریقے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی آنکھیں ہیں اس لیے جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی ذاتی کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایک ہوا ہے اللہ رب العالمین وہ ایک ذات کا نام نہیں ہے تو یہ غلط عقیدہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات ہے اس کی صفات ہے اس کے ہاتھ ہیں اس کے پیر ہیں ساتھ ہیں قدم ہیں جو بھی لیکن یہ اس کے شان ہیں اس کے بعد میرے بھائی وین مکتوب ان کا پھر کہ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا دیکھیں دجال کو اللہ رب العالمین کتنی طاقت دے گا کتنی قوت دے گا کہ وہ خود کو رب سمجھنے لگے گا اور بہت سارے لوگ اس کو رب مان بھی لیں گے وہ اتنی طاقت اللہ رب العالمین اس کو دے گا لیکن اس کے باوجود اس کی پشانی پر کافر لکھا ہوا تو اس کو مٹا نہیں پائے گا اور ہر مسلمان ہر اہل ایمان اس کو پہچان لے گے ایک آدمی جو پڑھا لکھا نہیں وہ بھی وہ لفظ کافر پڑھ سکتا ہے وہ بھی پڑھ لے گا اگر وہ سچا مومن ہوگا تو وہ بھی پڑھ لے گا تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہوگا اس لیے اس کے بہکاوے میں نہیں آنا کہ وہ جب چاہے جس طرح وہ اللہ رب العالمین مردے کو زندہ کرتا ہے تو یہ ختم کرے کسی کو زندہ کر دے گا تو ہم ہمارا ایمان نہیں لگوانا چاہیے کہ یہ تو اس کے اندر روبیت کی صفت ہے اگر رویت کی صفت ہوتی تو وہ اپنے اپنی آنکھ کو ٹھیک کر لیتا وہ اپنی پشانی سے کافر لفظ کو مٹا دیتا تو کافر نہیں ہوگا وہ ایک فتنا ہوگا جس کو اللہ رب العالمین اپنی خاص حکمت اور مسلحت کے تحت یہ طاقت ادا کرے گا قدرت ادا کرے گا اور وہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہوگا اللہ کی مشیت کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ اپنی پشانی سے لفظ کافر کو بھی نہیں مٹا سکتا جی تو یہ اس کے اندر جو دجال کی سفر بیان کی کہ دونوں آنکھوں کے درمیان کافی لکھا ہوگا وہ جھوٹا ہوگا وہ وہ کانا ہوگا اور اس کے دونوں پشانی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا اس کے بعد اگلی <سلم> پر بہت زیادہ جنت جنت و جنت صحیح دجال کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے یہ بھی ایک علامت ہے ہم نے شروع میں کیا پڑھا کہ بال نو چڑا ہو جور جال جو ہے جو سمندر میں زنجیروں میں جھکڑا ہوا وہ اپنے بال نو چڑا اس کے بال جو ہے بڑے ہوں گے وہ بال گھنگرے والے ہوں گے اور بڑے بڑے بال ہوں گے وہ اس کو نو چڑے ہوں گے تو اس کی دلیل ادیس ہے سے میں بھی بات ہے لیکن اس میں اس جفال اس کے سر پر بال بہت زیادہ ہوں گے ماغ و نار اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی فنار و جنت, و جنت, و جنت و نار اس اس کی جہنم جنت ہوگی اور جنت جہنم ہوگی اسی مارجا نے روایت کیا تو اس کے اندر جو ہے دو باتیں ہیں د کے بارے میں ایک ہے کہ اس کے سر کے بال بہت زیادہ ہوگی اور دوسری چیز کہ اس کے پاس جنت اور جہنم ہوگی اور اس کی جو جنت ہوگی وہ جہنم ہوگی اس کی جنت جہنم جنت ہوگی اس کا کیا مطلب ہے اس کے بعد بھی حدیث آ رہی دو تین اسی موضوع سے متعلق تو خود ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ جنت اور جہنم کا کیا مطلب ہے یعنی چال کے بعد جو جنت اور جہنم ہوگی تو اس کا کیا مطلب ہے وہ ہم انشاءاللہ مغرب کے بعد جو اس کا سمتالک ہے اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ بتائیں گے تو اس حدیث میں جو شیصد ہے کہ اس کے سر کے بال بہت زیادہ ہوں گے اور بریالے ہوں گے تو یہیں سے درس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ شاء دس منٹ ٹائم ہے آپ لوگ وضو کریں نہ شاید کچھ اگر جی. اس کے بعد انشاءاللہ مغرب بال بات ہم لوگ السلام علیکم اللہ تعالیٰ شخص محنت مجھے فرمائل یہ دجال کے تعلق سے کچھ علامتیں ہیں ابھی ہم نے عادی سے کی روشنی میں پڑھی ہیں اور بھی بہت سارے اس کے علامتیں ہیں جو انشاءاللہ شاء اللہ محرود کی بات پڑھیں گے اور اس کو جاننے کی کوشش کریں گے ابھی آپ نے ایک مسئلہ پڑھا دجال کے تعلق سے کہ اس کی دائنی آنکھ کہانی ہوگی اور یہی بات صحیح ہے کہ اس کی دائنی آنکھ کہانی ہوگی یہاں جو بائیں حدیش کا ذکر کیا گیا ہے بائیں حدیث کے اندر بھی روشنی زیادہ نہیں ہوگی اور اس کے اوپر گوشت کا ٹکڑا ہوگا جس سے اندازہ لیکن اس آنکھ سے نظر نہیں آئے گا تو اس وجہ سے حقیقت یہ ہے کہ اس کی دائنی آنکھ یہی کانی ہوگی اور بائیں آخ میں بھی زیادہ روشنی تو نہیں ہوگی لیکن بائیں آنکھ سے دیکھنے کا کام کرے گا لیکن چونکہ بائیں آنکھ کے اندر भी بہت زیادہ پرابلم یا پریشانی ہوگی زیادہ روشنی نہیں ہوگی اس نائیے سے کہہ دیا گیا حدیث کے اندر ترلیبن ورنہ جو صحیح بخاری کے حدیث ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے اور دیگر صحیح حدیشوں کے اندر ہے اس میں دائنی آنکھ ہی کا ذکر ہے کہ اس کی داہنی آنکھ کہانی ہوگی اور بائیں آنکھ جو کہانی یہاں کہا گیا کیونکہ اس سے بھی زیادہ روشنی نہیں ہوگی ترلیبن کی مطلب زیادہ نظر نہیں آئے گا اس لیے حقیقت میں اس کی داہنی آنکھیں کہانی ہوگی لہٰذی صدیق طریقے دونوں حدیثوں کے, دو کے تدبیق ہوتی ہے اور بھی اس کی نشانیاں ہیں اور انشاءاللہ مغرب کے بعد اور بھی نشانیاں ہم حدیث کے وسیم جانے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ جباء ص اللہ عبرام ہمیں دجال کے فطنے سے محفوظ رکھے اور شیخ نے سیاد کے حوالے سے جو بات بیان کی ہے وہی بات اس کے تعلق سے برحت ہے کہ ابن سیاد کا معاملہ شروع میں مشتبہ تھا امام الحمۃ اللہ علیہ نے بھی الفرقان مولینا اولیاء الرحمان و شیطان یہ بات بیان کی ہے اس کا معاملہ بھی باد صحابہ کے اوپر شروع میں مشتبہ تھا چونکہ دجال کون ہے اس کے تعلق سے کوئی حدیث نہیں وہی نہیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کی شفاعت کے بارے میں بتایا گیا تھا اور یہ بھی دجال تھا کیونکہ دجال دو طرح کے ہیں ایک دجال تو جو حدیث کے بیان کیا گیا ہے جس کو خطر کریں گے عیسا علیہ السلام مہدی علیہ السلام مل کر کے عیسا علیہ السلام اسے خطر کریں گے یہ دجال تو ظاہر بات ہے آخری وقت میں آئے گا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے سب سے بڑی اور پہلی نشانی ہے یہ دجال کا خروج اور حصہ نکلنا اس کے علاوہ بھی دجال ہے کیونکہ دجال کا لگوئی مانا ہوتا ہے حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کر دینا باطل کی طرف دعوت دینا یا اپنی بات کی طرف لوگوں کو بلانا شرک کی طرف لوگوں کو بلانا ایسے لوگوں کو بھی دجال کہا جاتا ہے تو جو بھی قائم ہے جو مجھومی ہے یا جو اپنی طرف لوگوں کو دعوت دے اپنی بات کی طرف بلائے جو کردار ہو جھوٹا ہو حق کے ساتھ باطل کیا منجش کر دے حق کا ہو باطل زیادہ ہو تو ایسے لوگوں کو بھی لغت کے اعتبار سے درجال کہا جاتا ہے تو میرے سیاد بھی ایک درجال تھا لیکن وہ درجال نہیں جس درجال کی پیشیدگوئی حدیثوں کے اندر کی گئی ہے کہ اشارے اسلام اسے خطر کریں گے تو تو آخر وقت میں ہوگا میرے اسلام کے زمانے میں ہوگا لہٰذا یہ وہ تجزال نہیں ہے تو ایک درجال لغت کے اعتبار سے اور اسے درجال ہمیشہ سے پائے گئے ہیں اور ہمیشہ پائے جائیں گے آج بھی ایسے درجال ہمارے ملکوں کے اندر رہے ہیں بہت سارے دجال ایسے پائے جاتے ہیں جو لوگوں کو شر کی طرف بلائیں کتاب کی طرف اور افات کی طرف بلائیں اور اس طریقے سے حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کر کے پیش کریں لوگوں کے سامنے تو یہ درجال موجود ہیں جہاں مد تک رہے گی حق اور باطل کی لڑائی ہمیشہ <قلق> سے اور ہمیشہ رہے <قلق> گی تو ایسے لوگوں کو موجود ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا یہ بھی ایک طرح کے ہیں یہ ان سیاد بھی ایک درجال تھا لیکن وہ درجال نہیں جس کو حضرت سارے اصلاح اپنے ہاتھوں سے اور دل سے قتل کریں گے وہ دجال نہیں تھا وہ ورنہ وہ بھی تجالوں میں سے ایک درجال تھا باقی باتیں انشاءاللہ شاء کے بعد اور فرشا کے بعد انشاءاللہ شاء بس ہوگا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جمی اور سکون کے ساتھ کیونکہ بہت اہم موضوع ہے آپ اس موضوع کی خطرناک اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایسے آدم سے کر کے قیام تک جتنے بھی یا ہمارے بھی دکھنے دیا ہے سب نے اس فتنے سے لوگوں کو ڈرایا ہے اور یہ بہت بڑا فتنا ہے مخلوق میں اس سے بڑا کوئی فتنا نہیں ہے انسانوں میں سے بڑا فتنا نہیں شرخ بڑا فتنا ہے لیکن شرک ایک مانوی فتنا ہے لیکن یہ مخلوق کے اعتبار سے بہت بڑا فتنا ہے سب سے بڑی مخلوق تو عرش ہے لیکن عرش فتنا نہیں ہے عرش اللہ اللہ اس پر جلوا فروغ ہے یہ فتنے کے لحاظ سے کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے اللہ کے انکار کر دیں گے لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اس لحاظ سے مخلوقات میں سب سے بڑا فتنہ ہے ورنہ آپ کہیں کہ حدیثوں میں سکھ کو فتنہ کہا گیا سب سے بڑی مخلوق جو ہے عرش ہے تو پھر یہ کیسا سب سے بڑی مخلوق ہو گیا تو سب سے بڑی مخلوق فتنے کے لحاظ سے اور یہ انسانوں میں سے ہوگا جناتوں میں سے نہیں ہوگا لہٰذا سب سے بڑی آزمائش ہوگی بڑے بڑے ایمان والے اس کے پاس جائیں گے ایمان چھوڑ دیں گے اس پر ایمان لے آئیں گے لہٰذا بہت بڑا فتنا ہوگا یہ بہت بڑا فتنا اسی لیے ہر نبی نے فس اعظم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے نبی تک ہر نبی نے چال کی فطرے سے لوگوں کو ڈرایا ہے اس لیے خطرناکی کے باعث اس لیے ہم آپ لوگوں کو فطروں سے ڈراتے ہیں فطروں سے ڈرانا یہ انبیاء کی سنت ہے تمام انبیاء کی سنت ہے فطروں سے ڈرانا کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمیشہ فطروں سے ڈرانے کی بات ہوتی نہیں اب ناراض ہونا چاہیے کیونکہ آپ کی ایمان کی حفاظت کے لیے کیا, کیا جاتا ہے کی حفاظت اسی بات جاتی ہے عقیدے کی حفاظت کے لیے آپ لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے اور باقی آئیں گے الله تعالى دعاء كل اخبارنا ما هي الطريقه اللي يسمعنا فوزو كامل وجزاكم الله خير